تربیت حج ہوئی کرو تربی کی الحج نہبل امرکہ اپا زماندنیبی علیہ السلام کی وجہ لرددی نا وجہ لرددی تبودا تماؤن اپا زماندنیبی علیہ السلام کی او نمار محسین رضی اللہ عنہ قرآن وقارتَمتان اعلاء ذو رسول اللہ ذا منگا حجی تماؤنو قرآن اپا زماندنیبی علیہ السلام کی و نظر القرآن حران کی قرآن لازن اللہ باتکانا صلحہ و لازن دیمان ترس خونت لاکھر و نظر القرآن او نظر شعر ناظر جو قران نازل شوے ہمارے متمتبع عمرۃ الحج ہم القران نازل شوے لا قران پڑھی بانی منگم کرے قران پڑھی نازل شوے متمتبع عمرۃ الحج ہم ثلاثه منھا قام الجنون لای ما شاء اشارہ کی عمر نہ ہوتا اسمان رہ مبارک نے تو کہا من داغ ثابیداری قال جنون درايه كواي وصلى 15 رمضان شيماء صاحب جوهتي وقال يا تدن ابو ما جره قال الحمد لله حمصام شر سمد و قال تدن اكون نيايت ما تني ما باه جاجة الوضاعي وعلى المقرمى قرمنا متدفع الحرام تفسير ذاتي قريبا ذاري قلمة لم يكن آل وحاضر محضر الحرام ذاري قسم شارو يوم التنزل أي ما يصلح صوته دائما التنزل نمام بحنفاني نمام بحنفان ذاري قسم شارع حج دمتو قرانتهوي ومتنا متى بالعمرة الحج تمتوں امراض تمتوں لغوی شامل تمتوں مستراب قرام دارتا اداولا سکین کی سپر واحد لغوی معنام دارتا نفو حاج تمتوں کی مادار سکین کی سپر واحد تیراسی نفو حاج تمتوں کی وہ پا قرام کی سارک اللہ مرمی کنالو حاج المسجد حرام سارک آدا حاج تمتوں حاج قرام نفو حاج قرام دارتا چاہدے بھی احض لاغنیز دیم بچی حرام تا بھائی شاگار فداخل دے مقات کی و حرام اندر احناف جی پھو مقبوسی گیا فداخل دے مقات کی او دا مستنگ دو شوافی مزید حاضر محجران او دا موالک میں حاضر محجران ساکینین دا حرم جا پھو دیتوار کی جشک ملکی دا فدارکس میں شارا تمتو ترا جوابت تمتو والقران دا چاہتا پارا دے چینی بھی احض دا بکاری محجر فداخل دا حرم حا مسندر حج مکہ جائز ہوئی ناگی زارگ میں شارہ وہ جب دمت ہوئی ہزار کا فجاؤ اجاؤ ہمم ہمم سے تمہیں ہادی یارو جی دی مزید ا رہی مسل دار الدم یا وجوب الصغ دا دار فرض کہ نہیں یحدہ مجل حرام تے نظم جو لازمی جو روجی لازمی پاک لازمی کے بارے میں کو باین سے حرام کولے سی تم تو کولے وجوب الدم ا روج ہے نہ مشور مد میں کہتے ہو جو بعدام نے کہا تھا کہ بجے اتنا بڑا ہے بل بحر الامت رئیس مفسرین عبد الله بن اباس ہمدرمان نے ذکر سے بخار جی کے مار تفسیر داد اللہ بن اباس نے ذکر سے میں بخاری زم مفار ومختار مختار الاحناف ذکر تفسیر عبد الله بن اباس نے ذکر کر کے نا تفسیر داغم داد سے جدار جواز التماث مجد تمثل کران فضائل چاہیے حضرت مسجد حرام قال غلط شمال نکل پکارو حدثنا فقط معرفت قال مگر جنا سمجھیں نہ راچے نازل ہے صحیح جنا سمجھنا غلط قال غلط حج تمتوں کی سلاح ترنگی کی مشہور ملد حضرت عثمان و مرضان قارا حضر محاجرین انصار احرام ترین محاجرین انصار و سواجد نبی رسول اللہ علیہ وسلم بحجر سے رضا ہوں کی و منگر احرام ترین لکر لما خذیم نام افکار کرتی مطلی صلی اللہ علیہ وسلم اجان رحلالت و مرحجم انتمتون نبی رسول اللہ پہ عمر کرتے جائز نہیں دار جواب عمر کرنے بی رسول الل وہ کہتا ہے کہ احرام حج عمرہ اندا احرام ہو دا حج رہا تا عمرہ اگرز ہوئی صفاق رد کرتنے جائلی اللہ من قال اللہ دلہا جہاں مگر چاہ چکر آدھا ہے جیتا پر ظاوری نے حجیرہ اسی ناقا زانہ حراری صفنا بالبیت دیکھو نہیں اگرے صفنا بالبیت و دو دو بین الصفاق عبداللہ ابن عباس موئی من صواف قدر بیتنا صفاق عمرہ مکلا و آتینا النساء لکھی دا کل انتصاب دامن نمرگر و خزان تکی کلمہ کثار نے کہا ان صحابہ نور مرغرو اتے الننساء ور بسم اللہ سیاد سیاد مخیتا ور بسم اللہ منگا جامی گنڈلی انکم تمہاری حرم نجا ش وقار ہے نبی دا سلام کھندا تا کہ کلا دگور داونی جنہ گور ہے جی دین ہے یہ سعودے کنے پھین نہ راہ ہے لہو جی آوازاں پرہ جو رچے گی اجاز زاد القربار ہم نے ہم سمنگہ پھ بے گادا تے مرزمانی اشیہ دے پھے گالا سوال نہ تے مرز سوال نہ بعد اشیہ دے تروا ہم نے احرام کڑو دا حج پیدا فرغ نام مناسک کرج بار سمنگہ دا اکثر احاد حج نہ ان تام اکثر کا کو کھا رفا تے رمل جمار دے کو کھا من ظرف نے منا دارا دا فرغ نن مصال تے کنا بار سمنگہ اکثر احاد جو کو او اتنا دعاب اپنا مقولہ میں ذریفا جن ناف تو تناب اظہار منگا تو کہوں گا بے صلی صفا مروانہ تایم مطلب فقت تم حجنا حج و تا کامل حج منگا فرجاز منگا رہے ہیں نرجو داد شب منگا ہے یا زکف مقصد سے من الحج انجام چاندازی کر کے لزوم دی ہے فقالم متمت ایمانی امس سے من الحج غمتمت من عمرہ الحج تمس سے من هذ راجہ نے پتا اس نے جہستان رہ دیا ان احمد نے میں جتاج و سے جننس میں بسیا مسرات حج یعنی فیات ال حج کی زماں ال حج اور راجہ فدی کے اندر احناب و آتم اتم نحمد لا تاخر وزیر فق کی قدرت کو ہدی ہماری جمعہاں میں تاخر حضور کے چپاشو ال حج کو نیو دل ہر وقت جاری ذا اقرار گوار دار استفیل میں و ہم اتم نحمد تا بعد یہ سب وَاذْ مَسَافِعَ فِي حَوَاتِمِ إِلَاجَاتُمْ إِلَاجَاتُ مِنَ الْأَنْصَارِكُمْ وَذَا مُقْتَادَ خَافِلَ الذِّكْرِ سَاعِ رَشِقُهُ كُرُونُهُ وَمُسْتَحَبَّ دَادَ وَهَنَا بَانَ كِذَارَجَاتُ مِذَافَ رَثُمِنَ خَالِجَ يَدْخُلُ مَكَامَ أَظْمَمَ كِنِيسِ بَلَايِ كَيْسَمْ جَازَ دَادَ مُعَارِفُ مِ إِذَارَجَاتُ مِنَ الْأَنْصَارِكُمْ الْشَّاطُ دَ بَيَانُ دَهْدِي مِنْ الرَّحِيَةِ الشَّاطُ تُجْزِئُ دا دم شکری کی, کی جمع کو دی وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فئن اذن در نور دار اگر یہ حاجت تم تندر فر کتاب تو سنہ نبیہو ہنداب ثابت الكتاب و ثابت بالسنت تج حاجت تم تو پرتوتا میں جو تو انکار کہہ دینا اللہ نازل کرے یہ حاجت تم تندر فر واذا قامت تمت ابن امرت الى تشریف کرد دین میرا صلوات و سلام اصحاب و اوا باهہ لن ناس ومباخ الفاظ فرق کو کیدان متونا انمارو زارگس مرچاتا زارگس اشارات متوت اللہ انس بن عبد الله نماز بہن امت کریں سنگل سرین اعظم اصحاب دعنا فلا ہمارے مین جناب مختار بخاری نے لگا ترسیل کیگا غیر قال متونا جلانے نے فرق قران ان متونشت قال ذات کے دل میں کہ قال اللہ جواز معلومات حجی کرتا معلومات جوہر دل قیدہ دل حجہ مانتما تتتی آجا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا فہدی کی فعلی ہی دم وزمانی دم دے کھوش رسیجی او سو من کھوش رسیجی وار رفاس دا تفسیر وار رفاس فالجماع لا جدا لفی وار رفاس لا فضل لا رفت ولا بسوق وار فضوق ان محسو لی دار مرا اللہ علیہ السلام نے دکول انتا دا وابی انتا سانا اکن اندرائی محسو جا جا جا جا جا جا والا كاني انا انا دخلنا حرام عندنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحباب الاتصال عند دخول مكه الاستحباب مراد مقامات ومتملقات تنوين اوصل مصرح به استحباب الاتصال عند دخول مكه هذا ذكري كان مرضا بهذا الاذنا هلغنمتي لا خيدان ديما عشان تام سكان التلواذا تحصيل ذكر شو الانسان كل تلين فكم عام تک انی ترواز مست کرنے اشعار اسماعیہ بھی تو بیزی ثواب ہے میں ستر کی ثواب کام کے سمے سے دی دی صبح عامند گویا 73 کی مصربام دار یا وتر سلا سے سارے دکور میں کا وہ حدیث عن اللہ علیہ او دشمہ 11 تھ ثم دخل مکہ رازار سباد خاطر مکہ اور لیلۃ تمی کی ثابیت ہے۔ یہ ذکر ہوا۔ اول جو ثابت وجدکھوں نارن دین کہ نبی ثابت نے بہادر کی دا کم دین امام بخاری ذکر کر۔ باقی کہتے ہیں ثم لیکن تراخی میں فرمایا یہ شامل ہے دوکھوں نارن تدکھوں نارن لیلن دارتا۔ دم ثم دخلما ثم راف ترافی رضی حتى اصبحا اذا حسن سبہ سباح کے ثم فستبانا لطافت اخری تاخیر اگر ذخول نے بیسام تو امرت الجيران کی لہلہ نو امرت الجيران اجل قتلستاب دوور اثر بھی دی اگے اشارہ اور ذریم اقور انکار سین فرمایا اللہ انکار ہے تو من من الشیطان لہلہ کہہ کے خود اشارہ دی طرح چنبی رحم کا نو تر ہزار لازم او ندا ظاہر ظاہر من دو بدا لہلہ نے چن اش پہ نو تر ناروا دی دیگر کا لہان اشارہ کہ ذخول نهارن زیاد نجات اولاد جس نے چ دام تعین دی اش پہ نو تر گن البتہ مکامات باب دے سوال تو باران جواب ہے کہ من عین ایت کلمہ کم مقام ذات مکہ تن جواب را رہ ہے چہ اعلی کنڈو نہ انم ہمارا خالقان رسول اللہ صلی سنی اللہ علیہ وسلم ختم من السنیت العلیہ واخرج من السنیت السفلا دا ہے دو مکہ میں نبی علیہ السلام دا کنڈو پاس نینا او اسو بعد کنڈو لان نینا چہ قران نور حکمت سی کر کا خود سات ناراضی ہو نشہ چہ داد دا کی بولو بارے دخول مکہ اللہ تالا کی شرابت رحمتہ اللہ کا جواب بارات وصاد نيجي جن كم ترث اسات نعم كي ما سنی تیرین مکہ مل <سؤال> بالمت بوادہ تدیو جنہ مکر روات مزید دلالت دے جنہ بیرث راتو سلام نہ خروج چودا سواناو او خروج چودا الان اجد ور پسیر واچے پدی کیا طرف اس بیان اور پسیر واات امام بخاری کر کئی اندازن ہروی کرکا دخلم امر من قضا عالم کا انو عالم کا عدم طالقاتو دا قضا بن شادیار لوگ مندری مندر فكرنا رجعنا على البلد اللي كانه عندنا وكانوا كانوا عندنا عطوان جواز او ذاتي منه سو انتظر مقلي فكرنا درما منتبه من بدن فكرنا اقرا معاملة ممكن وقاله ثلاثه دعوه ممتاز هاي هاي وين هو هاي انتي ما بدي تقوي بينا بالعكس هنا وين انت انت فكرنا انا اريد اراجع هذا بلا ما منا ولا قرار اني سمارت منا منا لا اله الا الله كلامه كبره محمد صلى الله عليه وسلم جہاز کیا کی بھارت زیارات کو کی مقاامات میں مقدسہ کی زیارت مقاامات مقدسہ اور الله میں کی زیارت بیت اللہ بیت اللہ ربکم اعظم کے جو ہے جو جناب حضرت لکی کی کتاب الحج تناصب جواب انداز ہے حضرت مکہ کی بنیاد میں کیو بنیاد کا بیان حضرت ذکر گئی فضل مکہ او کو بیان